الحمد للہ وقفہ وسلم اللہ دین الصطف ام آباد صورت مدثر کی ابتدائی آیات چل رہی تھیں جس میں نبی ریت اللہ کے متعلق نبی ریت اللہ شام کی معرفت کے متعلق پانچ چیزوں کا مکمل تذکرہ موجود ہے اور ان پانچ چیزوں کے سارے دلائل معرفت نبوی کے پانچ جو چیزیں ہیں ان کے متح مکمل دلائل سورت المدثر کی ابتدائی آیات میں تھیں آیات میں ہیں اس لیے ان آیات کو سمجھنا نبی علیہ السلام کی معرفت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے بات چل رہی تھی یا ایل بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہول کا یا ایہ المدثر کم کا پہلی چیز جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آپ اٹھئے کمر بستہ ہو جائیں اور لوگوں کو کفر و شرک سے ڈرائیے اور تفیق کی دعوت دیں وہ رب کا اور اپنے رب کی کبریائی بڑائی بیان کیجیے اس کی پوری تفسیر گزر چکی ہے تیسرا حکم ان آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ دیا کہ وہ فیابا کا فتاہر اے نبی آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تیسرا حکم دیا طہارت صفائی ستھرائی اور نظافت کا تو وفیا بقا فتاہر اے نبی آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے نبی علیہ سلاۃ اسلام پر یہ رسول بنانے کی پہلی تعلیمات ہیں پہلی آیات ہیں جنابی ڈوبی ہیں جہاں توحید کا کی دعوت رب کی کبریائی کا تذکرہ ہے وہیں صفائی ستھرائی تہارت اور پاکی کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے و سیابا کا آپ اپنے سیاب سوف کی جمع ہے عربی زبان میں سوف کہتے ہیں کپڑے کو و سیاب کا آپ اپنے کپڑوں کو پاک کریں اہل علم میں کی ایک جماعت کا خیال یہی ہے کہ اس سے اس حکم میں اللہ تعالی نے اپنے نبی کو طہارت صفائی پاکی کا حکم دیا اور اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھنے کی تاکید کی اسلام میں یہ صفائی ستھرائی کا مقام اور یہیں سے پہلے علم کی ایک جماعت کہتی ہے نماز میں طہارت جو شرط ہے اس کی دلیل میں یہ عائد بھی ہے کہ کب نماز ہم پڑھیں تو ہمارے کپڑے بھی پاک ہونا چاہیے وفیہ بقا نماز کی حالت میں ہمارے کپڑے پاک ہوں ناپاکی نہ غراض سے صاف ہوں اہل علم کی ایک اور جماعت ہے جنہوں نے ہاں سیابا کا فتح پھر سے ایک اور مانا لیا ہے وہ ہے کو پاک کرنا عمل عمل عربی زبان میں سوپ کہتے ہیں کپڑے کو بلکہ اگر غور کریں گے تو قرآن آیات اور احادیث عربی زبان میں سوپ کے معنی کپڑے کے علاوہ اور آتے ہیں ایک معنی آتا ہے آدمی کے اپنے اعمال گفتار کردار ان کو بھی صوب کہا جاتا ہے کیونکہ سو کے معنی آتے ہیں آدمی جس کی طرف رجوع کرے اور جو آدمی کی طرف آئے جس کا پھل ملے ایک انسان کپڑا انسان نہاتا ہے دھوتا ہے کپڑے ضرور ہوتی تو کپڑے کی طرف پلٹ کر کے بار بار جاتا ہے ضرورت پوری بھی کپڑا نکالتا ہے تو کسی چیز کا پلٹ کر کے آپ کے پاس آنا لوٹنا کسی کو حاصل کرنے کی لوٹنا اس کا نام اصل میں صوب ہے کیونکہ صوب انسان آہ, کپڑے کو بار بار پہنتا ہے اس کا محتاج ہوتا ہے اس کی طرف دوڑتا ہے اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے صوب قرآن پاک میں انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس کے نیک عمل کو جو بدلا ہوتا ہے اس کو بھی ثواب کہا گیا ہے ثواب ثواب دنیا والے اسی سواب کو ذرا ثواب بنا کر کے اجر اور نیک عمل کا بدلہ تو اس طرح سے یعنی انسان کوئی کچھ بھی عمل کرتا ہے بار بار عمل کی طرف لوٹتا ہے اور انسان جو عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اسی کی طرف پلٹ کر کے آتا ہے من عمل سوال فلنف ہی وہ من اصا جو انسان نیکی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے وہ من اصا اور جو برائی کرتا ہے اس کی برائی بھی اسی کے اوپر پلٹ کر کے آتی ہے اس لیے امال کو بھی لباس کہا جاتا ہے اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہب نزیر احمد اللہ علیہ نے یہاں سو پیمانہ عمل بتایا وہ سیاح بکا فتحر یعنی آپ اپنے اعمال کو پاک رکھیں عمل کو پاک رکھنا کئی چیزوں سے نمبر ایک عمل کو شرک اور کفر سے پاک رکھا جائے عمل میں شرک نہ ہو جو بھی انسان عمل کرے اللہ تعالی حکم و سیاہ و کا فتح ہر اے نبی آپ اپنے عمل کو پاک رکھیں کس سے شرک سے انسان اپنے امال کو شرک سے شرک اکبر سے پاک رکھیں انسان کتنا بھی عمل کرے اگر شرک کی ملاوٹ ہے اللہ تعالیٰ اس کے کسی بھی عمل کو کا کوئی عجو ثواب نہیں عمل اس کے لیے وہ بالجان بنتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو اور نبی کے ذریعے قیامت تک آنے والے امت کو حکم دیا کہ وہ سیابا کا فتح آپ اپنے اعمال کو پاک رکھیں کسے پاک رکھیں شیر کسے پاک رکھیں نمبر دو اپنے عمل کو شیر کے اصغر یعنی ریا نمود اور شما سے پاک رکھیں نمبر تین اپنے عمل کو دنیاوی مفاد حاصل کرنے سے پاک رکھیں اخلاص رکھیں اخلاص شیر کو بداس سے پاک ہو آپ جو بھی عمل کریں آپ کا عمل خالص و پاک ہو اسی لیے قرآن پاک میں اس موضوع کو جگے بے جگے عملی زندگی میں ہمیں تاکید کی گئی ہے ہمن کا نظر جو لکھا اور رب بھی فلیاں مل امر ان شالحا ولایو شری عبادت ہی عبادت رب اپنے رب کی عبادت میں شریک نگر عمل صالح کرے عبادت کرے لیکن عبادت میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو شرک سے پاک ہونا چاہیے اللہ تعالی نے وما او میرو اللہ علی عبود اللہ مخلصین اللہفا اخلاص اخلاص ہو توحید ہو ریاکاری سے شرک سے پاک ہو بدعات سے پاک ہو یہ مطلب ہے وفیا بک فاہر آپ اپنے اعمال کو پاک رکھیں نمبر تین پہلے علم اور مفسرین کی ایک بڑی جماعت ہے جس میں حافظ ابن کشیر رحمت اللہ علیہ وغیرہ کبھی خیال ہے کہ سیاب سے مراد یہاں دل ہے قلب قلب عربی شعرا قلب کو دل کو بھی سوق کہتے ہیں تے ہیں تو مطلب کیا ہوگا وفیا بکا فتحر آپ اپنے دل کو صاف اور پاک رکھیں ایک معنی ہے کپڑا پاک رکھیں دوسرا مانا ہے اپنے امال کو پاک رکھیں تیسرا مانا ہے وفیا بقا فتح اپنے دل کو آپ پاک رکھیں دل میں کفر کی محبت کفر شرک نفاق نہ ہو کفر و شرک کی محبت نہ ہو برائیوں سے پاک ہو ریاکاری سے پاک ہو ہرس و تما سے پاک ہو بک حسن انات سے پاک ہو کیونکہ انسان کا دل جب تک پاک نہ ہو اس کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر قلب السلیم کی بڑی فضیلت بیان کی قلب السلیم ہو ہمارا دل کفر شرک ولالت نفاق برائی کی محبت بغض و اناد نفرت حسد سے ہمارا دل پاک ہو لی رب العالمین نے فرمایا سورشرا کی آیت یوم ينفع مال ون من اللہ بقلب سلیم قیامت کا دن تو وہی ہے کہ قیامت کے دن انسان کو نہ اس کا مال فائدہ پہنچائے گا نہ اس کی اولاد کائنات کی کوئی چیزوں سے فائدہ نہیں پہنچا سکتی الا من اللہ بکل بن سلیم انسان کو جو سید نفع دے گا دے گی پہنچائے گی وہ اس کا قلب سلیم ہے قلب سلیم ایسا دل جو ہر عیب سے ہر نقائص ہر عیوب سے پاک ہو کفر سے شرک سے نفاق سے بوکس انات سے برائیوں کی محبت سے دل صاف ستھرا ہو اسی دل کو پاک کرنے کا حکم وہی دل انسان کے آخرت میں کام آتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے سور مدثر کی عسایت اس میں اسی دل کی صفائی ستھرائی کی تاکید کی اور ہمارے نبی و فیا باقاف آپ اپنے دل کو پاک رکھیے صاف ستھرا رکھیے یہی دل انسان کو ہر قسم کی برائی پر آمادہ کرتا ہے اور نیکی پر بھی سارے امال کا انسان کے ساری زندگی کے امال کا سدھار کا بنا بگاڑ کا سارا دار و مدار انسان کے دل پر ہے اسی لیے صحیح بخاری کی مشہور حدیث آن پر میں سن لو ان نفل جیسا دے جس میں ہر انسان کے جس میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے مدغا ہے لوتھڑا ہے سلوہٹ سلوہ جیسا تو کلو اگر گوشت کا وہی لوتھڑا اگر درست ہے تو انسان کی زندگی کے سارے امال درست وہ ان فسادت اگر وہ خراب ہو جائے اس میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے پورا جسم خراب اور بگاڑ ہو جاتا ہے جسم کا کوئی عضو سراتی مستقیم پر نہیں رہتے سب برباد ہو جاتے ہیں الا اے لوگوں سن لو وہ جسم کا میں گو سکا لو جس کے و بگاڑ پر زندگی کے سارے اعمال کے اصلاح و بگاڑ کا دارو مدار ہے وہ قلب ہے انسان کا دل اگر درست ہے تو اس کے سارے اعمال درست اگر دل میں خوٹ اور خرابی ہے تو انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اسی لیے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا یا ایوہل مدثر کمف عندر و ربا کا فکبر و فیاں اے نبی آپ اپنے دلوں کو پاک رکھیں اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دیا اور نبی کی ذمہ داری تھی مقصد یہ تھا کہ آپ کا ہر امتی اپنے دلوں کو اپنے دل کو صاف ستھرا رکھے اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کی صفائی کرے اور جتنے امراض قلوب ہیں اللہ تعالی ان سے ہمارے دلوں کو صاف ستھرا اور پاک کر دے اکول وکول ہادا آخر اللہ بالکل نظم تو ہو رہی